الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ المطقین وصلاۃ والسلام على سید المبیام سلیم قال اللہ تعلیٰ و تبار کفی القرآنفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ون ان کن تمنین صدق مولانا العظیم اسد کا رسولنبی الکریم الروف الرحیم اللّہ نوت غلوبہ ناب القرآن وضین اخلاق ناب القرآن واد خل من النار القرآن بالقرآن قال الله تعالیٰ و تبارہ شان حبی بہی محبر میرا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 زہ موجودگی برامت جانے عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم ناخر رحمت للعالمین زہ مہروا چرا فارغ نشینی بروں آو سدس بردے یمانی کہ روے تست صبح زندہگانی ادی میں طائف نالے پاکن شرا کا رشتہ جام ماکن چے باشد گر کن سوئے نگاہے ہمیشہ گر گاہ باشد گاہے گاہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے پیا پر نا باشد گاہے گاہے صد ہزاراں جبریل اندر بشر بہرے حق سوئے غریباں یک نظر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ عسما قالنا اننی فی بہر غم مغرقن خزیدی ساحل لنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من کل منیر القدر قمر لا یم کے نسنا کما کان حق بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تمام حمد و ثناح تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجتو الکریم کی ذات بابارکات کے لیے جو خال کے کائنات بھی ہے اور مال کے شاشتہ ہاتھ بھی اللہ جلّہ والا کی ہمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب د مالک رقابے امم فخرے و اجم والیے کون مکان سیاہ مکان سید دے ان جان سرور لالا رخان نیر رے تاباں سر نشینے ماہ ماہ خوباں شہنشاہ ہسینا تمائے دوراں سر خیلے زہرا جمالہ جلوئے صبح ازل نور ذاتِ لم یزل باعث تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نی بت ہا راز ما اوہ شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمن احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور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 اللہ تعالیٰ جلا شان ہوئے شاد فرماتا ہے وہ ان تم الونا ان کن تمین اور تم ہی سر بلند ہو اگر مومن بن کے رہو مکے کی سرزمی سے جب اس نے دعوت کا آغاز کیا تو بڑے تھوڑے لوگ تھے کہ جنہوں نے ابتدا اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور ان لوگوں میں دو چار لوگ چھوڑ کے باقی سارے لوگ انتہائی غریب تھے اور غلاموں کی ایک تعداد تھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت زنیرا اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ انہو کا خاندان یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور پھر عظیمت کی داستان رقم کی تیرہ سال کی مسلسل تگو تاز کے بعد جب یہ قافلہ سخت جہاں یہاں سے رخصت ہو کے مدینے پہنچا تو اللہ نے ان کے سینوں میں اہل مدینہ کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کی تو مسلمانوں کی ایک معقول تعداد بن گئی اسلام اور کفر کا پہلا مارکا جو بدر کے مقام پہ ہوا اس میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی یہ تعداد کفار کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی چونکہ وہ ایک ہزار کا لشکر لے کر کے آئے تھے اور یہ جو تین سو تیرہ تھے یہ بھی مسلح نہیں تھے سارے دو گھوڑے تھے ان کے پاس چھ زرہیں تھیں اور آٹھ تلواریں تھیں ستر اونٹ تھے اور باری باری سوار ہوتے تھے اور میں نے پڑھا ہے کہ وہ تلواریں بھی سلامت نہیں تھی کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی کسی کو دندانے پڑے ہوئے تھے کوئی زہر میں بجنے والی تھی اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے مدینے سے نکلتے ہوئے کھجوروں کی شاخیں توڑ لیں. یہ اللہ کے مجاہد تھے چلے تھے جنگ کرنے کو یہودی اور عیسائی اپنی دکانوں پہ بیٹھ کے مسلمانوں کے اس گزرتے ہوئے قافلے کو دیکھ کر کے کہنے لگے مسلمانوں تمہارے پاس تو آلات حرب و ضرب ہیں نہیں کس بل بوتے پہ جا رہے ہو کون سا آسلہ ہے تمہارے پاس جنگیں تو اصلے سے لڑی جاتی اصلہ تمہارے پاس ہے ہی نہیں تو مسلمانوں نے جو جواب دیا اس کو مرک اسلام حفیظ جلندری نے اپنے شاہ نامے میں لکھا حضور بھی چادر رحمت اوڑے اوڑے آگے جا رہے تھے انہوں نے اشارہ کیا حضور کی طرف اور کہا نہ تیغو تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو اس سادی سے کالی کملی والے پر سولہ رمضان کو یہ کافلا بدر کے مقام پہ امیر کی نظروں سے گزر رہا تھا اور اس نے ابو جہل کو جا کے رپورٹ دی کہ وہ تین اونٹ کھانے والے لوگ ہیں یعنی تین سو سے اوپر یا کچھ نیچے ہیں اور امیر نے کہا کہ میں وادیاں اور ٹیلے بھی دیکھ آیا ہوں پیچھے کمک بھی نہیں ہے آلات حرب و ضرب بھی تھوڑے ہیں ابو جہل پہلے بڑا متکبر تھا سرکشی تمرد اس کا اور بڑھ جاتا ہے سنادید قریش کو بلا کے کہتا ہے میں پہلے ہی کہتا تھا نا کہ تین سو ساٹھ خداوں کے ساتھ ایک خدا کا مقابلہ ہی کیا ہے اب دیکھ لو کتنی تعداد ہے اور ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے صبح لڑائی لڑوئی کوئی نہیں ہونی رسیاں اکٹھی کرو انہیں پکڑیں گے اونٹوں سے باندھیں گے جکڑیں گے اور لے جائیں گے مکے میں دنیا کو ان کا تماشا دکھایا کریں گے یہ ایک نیا دین لے کے آئے تھے رونت بھرے جب اس نے یہ جملے کہے تو امیر جو اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو دیکھ کر کے آیا تھا اس نے کہا میری ایک بات بھی سن لو اس نے کہا کہ اے قریش کے سردارو تم یہ مشاورت کر رہے ہو کہ رسیاں اکٹھی کرو صبح لڑائی نہیں ہونی ان کو پکڑیں گے اور جکڑیں گے لیکن میں تمہیں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی ہے اب سنیے لفظ جو ابن حشام نے لکھے اس نے کہا ولا کے رائے تو یا ماشرا قریش المنایا تحمل بلایا اے قریش کے سرداروں تکبر میں نہ آؤ میں نے اپنی ان آڑ سے دیکھا ہے یسرف کی اٹنیا, اپنی پشتوں پہ مری موتیں اٹھا کے لے آئیے اور وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچو تاب کھا رہے ہیں کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا اور اگر اتنے بندے تمہارے مر جائیں تو پھر تمہارے جینے پہ بھی افسوس تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو میں کہتا ہوں رات کی تاریخی سے فائدہ اٹھاؤ اور بھاگ جاؤ پھر اگلے دن عظیمت کی جو داستان حضور کے غلاموں نے رقم کی میرے رب نے بھی اس کو یوم فرقان کہا پانچ ہزار فرشتہ اترا اللہ کی مدد نازل ہوئی حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور مسجد عریش میں ہیں اور بار بار کہتے ہیں ایسی دعا نہ آج تک کسی نے مانگی ہے اور نہ کوئی مانگ سکتا ہے ناز والی دعا اللہ ان تو لکھ حاظ ہل اسابا لم تو بدفل اے اللہ میں نہیں کہتا کہ ان کو بچا لے لیکن پوری کائنات میں تیرے نام لینے والے بس یہی تین سو تیرہ ہیں میں نہیں کہتا تو انہیں بچا لے لیکن مالک سن لے اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا اللہ اکبر حضرت ابوب کے صدیق کہتے ہیں حضور کی چادر سر سے سرک کے کندھوں پہ آ جاتی اور کندھوں سے سرک کے پیٹ پہ آ جاتی میں اس چادر کو اٹھا کے پھر سر پہ رکھتا اور کہتا ہے حسبو کا یا رسول اللہ حضور بس کرو بس کرو بس اللہ کی مدد آ جائے گی لیکن حضور روئے جا رہے ہیں اور یہ دعا مانگے جا رہے ہیں اللهم ان تو حلق هذه الاسابہ لم تعبد في الارض ابدا عجیب رنگ ہے کہتے پھر اچانک حضور نے سر اٹھایا اور فرمایا لگے اب شیاب بکر ابو بکر مبارک کو حاضا جبریلون یہ جبریل آ رہا ہے آخذن بے انان فرسے ہی، گوڑے کی لگام تھامی ہوئی ہے اور سامنے والے دانتوں پہ غبار جمع ہوا ہے وہ دیکھو اللہ کی مدد آ گئی ہے اللہ اکبر اللہ نے وہ مسلمانوں کی مدد کی وہ مدد کی وہ داستان رقم ہوئی اللہ اکبر پھر غزوہ تبوک بھی ہوا پھر غزوہ احد بھی ہوا غزوہ ہنین بھی ہوا جنگ احزاب کا مارکا بھی لگا اللہ اکبر جنگ خیبر بھی بپا ہوئی اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی سر خدوئی دی پھر وہ وقت بھی آئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ آپ یہ آ جائیں اللہ نے بیت المقدس کو فتح عطا کر دیا اللہ نے یہ دمہ بھی مسلمانوں کو نصیب فرمائے کہ حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس کی آزادی کا مجدہ ملا اور حضرت ابو عبیدہ بن جرا اپنے چار سپا سلاروں کے ساتھ جابیا کے مقام پہ حضرت عمر کا استقبال کے لیے کھڑے تھے اور یہودی اور عیسائی بھی مسلمانوں کے امیر کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے چلے نا تو آپ نے ایک غلام ساتھ لیا اور ایک اونٹنی لی اور سواری باری باری کرتے تھے جب قریب آیا نا یہ روشلم تو غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی حضرت عمر کی نکیل پکڑنے کی آگ غلام نے عرض کی حضور میں اپنی باری چھوڑتا ہوں کیونکہ اب دشمنوں کا علاقہ آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فما نہیں میں نکیل پکڑوں گا جب مسلمان قریب آئے نا اور حضرت عمر کو دیکھا تو یہودی عیسائیوں نے نہیں دیکھا ہوا تھا حضرت عمر کو تو کہا اس کی تو بڑی دعائی تھی ہم سمجھتے تھے کوئی قریشی سردار ہوگا یہ تو غلام ہے کوئی اس سے زیادہ حسین تو اس کا نوکر ہے جو نکیل تھا میں آگے چل رہا ہے یہ کیسا ہے مسلمانوں کا امیر تو مسلمانوں نے کہا تم دھوکہ کھا رہے ہو ہمارا امیر وہ نہیں ہے جو سواری پہ سوار ہے ہمارا امیر وہ ہے جو نکیل تھا آگے آگے فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل دیے پیدل سواری پہ غلام آیا یہ اسلام نے صرف منظر پیش کیا حضرت عمر جب قریب آئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو بلایا اور بلا کہا کہ ان لشکروں کو پیچھے بھیج دو یہ جو استقبال کرنے ہیں پیچھے بھیجتے اور ان کے گلے میں باہیں ڈالیں اور حضرت عمر رو پڑے اور پھر کہا آونا کسی ایک طرف چلیں اب جدر جائیں تو لوگ دیکھ رہے تھے ایک درخت کی اوٹ میں حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو عبیدہ بن ذرا امین العما اللہ اکبر ان کے گلے میں باہیں ڈال کر کے حضرت عمر روئے اور رو کے حضرت عمر نے کہا کیا کہ سنو ذرا لفظ کہا انا کن اسلام کہا ابو عبیدہ ہم ذلیل لوگ تھے ہمیں محمد عربی کے جوڑوں نے عزت دی ہے ہم غریب لوگ تھے ہم ذلیل لوگ تھے ہمیں عزت دی ہے تو محمد عربی کی غلامی نے دی ہے اللہ اور اقبال نے اسی فلسفے کو جو ہے وہ نچوڑ کے رکھ دیا وہ کہتا ہے کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے و قلم تیرے وہ کہتا تو میرے پیارے محمد کو سارا زمانہ تیرا ہو جائے گا اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد اقسا میں گئے اور جا کہتے ہیں بلال ہبشی آئے فرما بلال اذان پڑھو حضرت بلال نے کہا کہ مجھے معاف کیجیے یہ کسی اور کو کہیے تو لوگوں نے کہا بلال اللہ کا خوف کرو امیر المومین کی بات مانو حضرت بلال اپشی بوڑھے ہو چکے تھے اس وقت آپ کھڑے ہو گئے سکھرا کے پاس اور اذان دینا شروع کر دی میں نے روایت میں پڑھا کہ لہجہ دہلتا ہے کہ جب حضرت بلال کی آواز بلند ہوئی نا اذان میں تو عمر کی آواز چیخوں میں اس سے بھی بلند ہو گئی اور حضرت عمر رو پڑے حضرت عمر روئے تو سارے صحابہ رو رہے پوری مسجد اقسا صحابہ کی چیخوں سے گونج رہی ہے ادھر بلال ازان دے رہے ہیں اور ادھر صحابہ رو رہے ہیں اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت ملی ہے حضور کے صدقے اور اگر ہم نے حضور کے علاوہ اب کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈنا تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا اللہ ہمیں رسوا کر دے گا تو یہ عزتیں اور یہ مرتبہ مقام جو امت مسلمہ کو ملا یہ حضور کی چوکھٹ سے ملا ہے یہ حضور کے در سے ملا ہے حضرت عمر واپس پلٹے ارض تحامہ میں رکے اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے کسی نے کہا عمر اتنے جری جوان اور یہ عرض تہامہ اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو تو حضرت عمر فرمانے لگے میرے باپ خطاب نے مجھے کہا تھا کہ یہ پانچ اونٹ لائن میں کھڑے کرو یہی عرض تحامہ تھی کہتے ہیں میں اونٹ لائن میں کھڑے کرنے لگا تو آگے والا سیدھا کرتا تو پیچھے والا ٹیڑا ہو جاتا پیچھے والا والا کرتا تو آگے والا ٹیڑا ہو جاتا پھر میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا اور کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کر پانچ اونٹ لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے ہو۔ کہا ایک وہ زمانہ تھا کہ عمر سے پانچ اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے کہا آج زمانہ یہ ہے پچیس لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے شرک سے لے کر غرق تک ساری دنیا ایک لائن میں کھڑی ہے یہ محمد کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے کی محمد سے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں حضور سے وفات رشتے کو استوار تو کر کے رکھ حضرت سفین اللہ تعالیٰ نے جنگل میں جا رہے ہیں ایک شیر نے انسانی بو پائی تو آپ کی طرف دوڑتا ہوا آیا ایک شیر کو آتے ہوئے دیکھ کر کے حضرت سفینہ گھبرائے بلکہ شیر کو کہتے ہیں یا ابل حارس آنا مولا رسول اللہ اور جنگل کے شیر جانتا نہیں میں کون ہوں میں حضور کا غلام ہوں شیر نے نے شروع کر دی اور آگے چلنے لگا اور اس نے زمان حال سے کہا اگر تو حضور کا غلام ہے تو میں تیرا غلام ہوں. تو حضور سے وفاق کا رشتہ استوار کر کے تو دیکھ سارا زمانہ تیری غلامی اختیار نہ کر گیا تو کہنا حضور سے محبت کا رشتہ استوار کر تعلق کا رشتہ استوار کر آج ہماری ناکامی یہ ہے کہ حضور سے ہم دور ہو گئے اقبال نے اس دکھ کو اپنے انداز میں بیان کیا اے تی ازوکو از شوکو سوز و درد می شناسی اصر ما با ما چ کرد اصر ما ز ما بے گانا کرد از جمالے مستفا بے گانا کر وہ کہتا تو سمجھتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے ہمارے عہد کی ستم ظریفی یہ ہے کہ اس نے ہمیں ہم سے دور کر دیا احدے ما ماں ما ز بے گانا کر ہمارے دور نے ہمیں ہم سے دور کر دیا کیوں از جمالے مصطفیٰ بے گانا کر اس نے ہمیں حضور سے دور ہٹا دیا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مادی ترقی کریں گے تو دنیا پہ غالب ہوں گے حضرت عمر کا یہ قول میری آج کی اس تقریر کا نقطۂ کمال ہے ہیں اللہ نے جس وجہ سے ہمیں پہلے دن عزت دی تھی اگر ہم نے اس کو چھوڑا تو ہمیں ضلت ملے گی اگر اس عزت کے نشان سے وابستہ رہیں گے تو عزتیں ملتی رہیں گی اور اس فلسفے کو اقبال نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں آسمان سے صدا آ رہی ہے کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں قلم بھی تیرے ہاتھ میں دیں گے لوہ بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے پھر اپنی تقدیر خود ہی لکھتا رہنا جو لکھتا رہے گا وہی کرتے رہیں گے بندے سے خود تقدیر پوچھے گی بتا تری رزا کیا ہے یہ ایک مرتبہ نصیب ہو جائے گا تجھے اگر ہم حضور سے وفا کے رشتے کو استوار کرتے ہیں تو پھر زمانہ ہمارا باجگوسا ورنہ درد درد کی ٹھوکریں ہمارا مقدر یہ تاریخ ساز جملہ مسجد اقصی کو جاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا اے ابو عبیدہ جس چیز نے ہمیں پہلے دن عزت دی ہم ذلیل قوم تھے اگر ہم نے اس چیز سے ہٹ کر کسی اور جگہ سے عزت مانگی تو عزت نہیں ملے گی اللہ ذلت دے گا لیے ہم اگر عزت چاہتے ہیں تو پھر اسی چوکھٹ پہ آنا ہوگا اور وہ چوکھٹ محمد عربی کی علامہ اقبال جملہ کا مغرب, مغرب کا فائدہ اس میں ہے کہ وہ آگے کی طرف جائے مغرب اگر آگے جائے تو اس کی مجبوری ہے اس کے پیچھے ہے کچھ نہیں اگر مغرب پیچھے پلٹے تو پیرس کی گلیوں میں کیچڑ نظر آتا ہے اگر پیچھے پلٹے مغرب تو سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہیں آتا لیکن اگر مسلمان پیچھے جائے تو مدینے کی گلیاں وہی کے نور سے چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں پیرس میں تو اندھیرا ہے لیکن ہمیں بغداد عروس البلاد نظر آتا ہے جب شارلیمان اس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشق سے گزر رہے تھے ابن ہزم کے قلم سے ایک ہزار کتابیں نکل چکی تھی جب یورپ ابھی سواد آشنا بھی نہیں تھا ہمارے منجم ستاروں پہ کمندے ڈال چکے تھے اس لیے ہمیں آگے جانے کی ضرورت ہے ہمارے تو پیچھے روشنی ہے ہمارے پیچھے نور ہے پیچھے اجالے وہ ایک زمانہ تھا کہ بش نے کہا تھا آپ کو یاد ہوگا نائن الیون کے واقعہ کے بعد کہ ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے تو مصطفی اجتماع کے موقع پہ میں نے متصل چند دن بعد بیان کے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ گوری چمڑی والوں کے لیے پتھر کا زمانہ تو نامانوس ہوگا لیکن ہماری زندگی کا سارا حسن تو اسی پتھر کے زمانے میں پڑا ہوا ہے میں <متحفی> نے کہا تھا ڈراتے ہو میں اس زمانے سے ہمیں تو لے جاؤ اس پتھر کے زمانے میں جہاں کھجور کی چٹائی پہ بیٹھ کے محمد عربی زمانے کو زندگی کا درس دے رہے ہیں جب مسجدیں کچی تھی ایمان پکے تھے وہ ٹپکتی ہوئی چھتیں لیکن ایمان پختہ وہ ممیاتی ہوئی بکریاں وہ جگالی کرتے ہوئے اونٹ وہ مدینے کی کچی گلیاں لیکن پختہ کار لوگ ہمیں تو لے جاؤ اس زمانے کے اندر جہاں زندگی کا حسن تھا اور زندگی کا جمال پایا جاتا تھا زندگی کا سارا حسن اگر ہم ڈھونڈتے تو ہمیں اس زمانے میں ملتا ہے اللہ اکبر کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے کہ آبا سے اپنے نسبت ہو نہیں سکتی وہ کردار تو, گفتار, وہ, تو وہ موتی علم و حکمت کے کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھا ان گورب میں تو دل ہوتا ہے سی پارا صحابو آئیے ہم اپنے اس دور کی طرف پلٹنے کی کوشش کریں اس دور حسین کی طرف اس خوبصورت زمانے کی طرف محبتوں کے اس سلسلے کی طرف جہاں نور ہی نور اور روشنی ہی روشن آتی ہے جہاں اجالے ہی اجالے نظر آتے ہیں جہاں محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب نظر آتے ہیں ہماری زندگی کا سارا حسن ہماری زندگی کا سارا جمال اور ہماری زندگی کی ساری روشنی اسی دور فرخفال فال کے اندر ہے اور اسی دور حسین کے اندر ہے ہم نے پلٹنا اور اپنے آپ کو کھینچ کے پھر لے جانا حضور کے اس دور کے اندر جب انسانی زندگی کو بانک پن تھا جب حضور سے وفاق کے رشتے اتنے گہرے تھے عورتیں بھی حضور سے وفا کی بات کرتی تھی اور مرد بھی حضور سے وفا کی بات کرتے تھے بچے بھی حضور سے وفا کی بات کرتے تھے محبتوں کا سلسلہ آج وفا کا سلسلہ ٹوٹ گیا آج حضور کی توہین ہوتی ہے تو کسی کو بولنے کی توفیق نہیں ہوتی جمہوریت پہ بات ہوتی ہے تو سارے بول پڑتے ہیں اور محمد عربی کو گالی دی جاتی ہے تو کسی کو توفیق نہیں ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جمہوریت میں ہماری بقا ہے وہی سمجھتا ہے کہ ماشاء نظام کے اندر ہماری بقا ہے اگر ہمیں بقا ملے گی تو محمد عربی کے قدموں سے ملے گی زندگی کا سارا حسن اسی چوکھٹ کے اندر موجود ہے ہمیں یہاں سے اجالے ملیں گے جہاں سے روشنی ملے گی آؤ تمہیں وفاق کی ایک کہانی سناؤ آؤ محبتوں کی ایک کہانی سناؤں مدینے کا شہر ہے اللہ کے محبوب جلوہ فراز ہیں مسجد نوی میں ہر لمحہ نور برستا تھا آقا تشریف فرماتے اور صحابہ زور کے گرد یوں بیٹھتے جس کا چاند کے گرد حال ہوتا ہے اور بدرے تمام کے گرد ستارے ہوتے ہیں آکا و تلقین کرتے لوگ سنتے من میں اتارتے اور روحوں کو تازگی دیتے ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ننے ننے پاؤں سے چل کے مسجد نبوی میں پہنچ جاتا ہے نام اس کا عمر ہے بمشکل سے بولنا سیکھا ہے اس نے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کبھی وہ اپنے چچا جللاس بن سوید کے ساتھ جاتا ہے کبھی وہ اکیلا بھی چلا جاتا ہے ایک دن اس کا چاچا نہیں گیا لیکن بچہ گیا اور حضور کی آواز سنی آقا کریم نے آخرت کے بارے میں قیامت کے بارے میں نقشہ بیان کیا جب وہ بچہ واپس پلٹا نہ تو اپنے چچا کو کہتا ہے یا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ میرے چچا آج میں نے حضور کو قیامت کا ذکر کرتے دیکھا ہے اور حضور نے ایسا ذکر کیا ہے کہ قیامت کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا یہ بات جو ہے وہ اس بچے نے اپنے چچا کو سنائی کیونکہ چچا آج غیر حاضر تھا اور بیٹا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے چچا کو بھی حضور کی مجلس سے وہ سنی ہوئی بات بتا دوں اور جو محروم ہو گیا اس کی محرومیاں دور ہو جائیں لیکن اس کا چاچا جلاس بن سوید ازلی بد بخت تھا اس نے کہا لو محمد حامیر اللہ کی قسم اگر محمد سچا ہے نا تو ہم گدوں سے بھی پھر گئے گزرے جب یہ بات کہی اس نے تو اس بچے کے پونتلے سے زمین نکل گئے کہ میرے چچا کیا بول رہا ہے یہ تو مجھے انگلی لگا کہ مسجد نبوی میں لے جایا کرتا تھا اور اس نے یہ کیا بات کہہ دی یہ تو منافق نکلا اللہ اکبر اس بچے کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا اس بچے نے جو لفظ کہ میرے چچا و اللہ کا کنتا من احبا سے لا کلبی اللہ کی قسم میرے دل کو سب سے اچھا کوئی لگتا تھا بندہ تو وہ تو تھا میں تیرے سے پیار کرتا تھا اس لیے کہ تو مجھے انگلی آ کے حضور کی چوکھڑ پہ لے جایا کرتا تھا مجھے اس لیے تو پسند تھا مجھے کائنات میں سب سے محبوب تو تھا ولہ لقد اس بہتا البغدہ الا کلبی جمیا اور اب میری حالت یہ ہے جتنا برا تو لگتا ہے ولہ مجھے کوئی بھی نہیں لگتا یا عمی انا بین الاسنتین ہمارے ماں باپ قربان اس پچے پہ حضرت عمیر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عمی اے میرے چچا واللہ انہکا کنت من احب الناس الا قلبی زمانے میں سب سے پیارا مجھے تو لگتا تھا واللہ لقد اسبحت الان اب غدہم الا قلبی جمعیہ اور آج سب سے زیادہ مجھے برا تو لگتا ہے آگے لفظ نہیں بچے کے انا بے لس نہ تین چچا جی اب میں ایسے دو راہے پہ کھڑا ہو گیا ہوں دو راستے جاتے ہیں ایک راستہ تو میرے لیے یہ ہے اما ان اخون اللہ و رسول فلا اخ برالر رسول ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے خیانت کروں اور جو تیری بات ہے وہ اب رسول اللہ کو نہ بتاؤں ایک تو یہ راستہ ہے کہ میں حضور سے خیانت کروں اللہ سے بھی خیانت کروں اور جو ت نے کہا ہے جو تون نے بدتمیزی کی ہے میں وہ بات حضور کو نہ بتاؤں و اما انخ میرا رسولہ ولی یما یقون اور دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ جو تو نے کہا ہے میں جا کے حضور کو بتاؤں پھر جو ہو سو ہو بس اب میرے پاس دو ہی راستے ہیں فَقَالَ جُلَّاس بن سَوَید اس کے چچہ جُلَّاس بن سوید نے کہا اَنتَ تِفْلٌ غِرْضٌ لَا يُصَدِّقُكَ النَّاس فَقُلْ مَا شَيْتَ تُو ناس سمجھ سا بچہ ہے چھوٹا سا بچہ ہے تیری بات کس نے ماننی ہے جا جو جی چاہتا ہے کہہ لے وہ بچہ اٹھا اور حضور کی مجلس میں پہنچ گیا حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا اور وہ بچہ کیا کہتا ہے صاحبو ان کانوں سے نہیں ان جملوں کو دل کے کانوں سے سننا ہے اور اس دعا کے ساتھ اللہ ہماری نسل کو بھی حضور کا ایسا پیار دے حضور کی محبت دے, دے وہ کیا کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجلاس اللہ سوید خان اللہ رسولہ حضور جلاس بن سوید نے اللہ اس کے رسول سے خیانت کی ہے ہو وہ امی اور میرا چچا لگتا ہے اگلے لفظ سنیے وقت تبر تو من ہو حضور میں پہلے اللہ کی حضور پھر آپ کی حضور اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں حضور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے میں اللہ سے بھی کہتا ہوں میرے مالک میرا چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ وہ تیرے محمد کا دشمن ہے حضور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میرا میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ وہ آپ کا دشمن ہے کالا و مازا کال حضور نے فرمایا بچے اس نے کیا کہا ہے بچے نے ساری کہانی سنا دی کہ میں نے آپ کی تقریر سنی آپ کی گفتگو سنی اور جا کے بتائی تو اس نے کہا کہ اگر وہ سچے ہیں تو پھر تو ہم گدوں سے بدتر ہو گئے حضور نے صحابہ بولایا کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے بتاؤ کیا کریں صحابہ نے ارز کی حاضر طفل صغیر لا تصدقو فہو لا یعی ما یقولو والجلاس ابن سوید یسلی معنا وہو شیخ کبیر و آقل حضور یہ بچہ چھوٹا ہے کم عقل ہے کم سمجھ ہے یہ تو اپنی بات بھی نہیں صحیح طرح سمجھ سکتا جو کہتا ہے تو وہ بھی نہیں جانتا اور جلاس بن سوید بڑی عمر کا آدمی ہے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے اور آقل شک تو آپ اس بچے کی بات کی پرواہ نہ کیجیے اور اس کی خبر کی تصدیق نہ کیجیے ادھر جلاس بن سوید کو جب پتا چلا تو اس نے بھی قسمیں میں کھانی شروع کر دی کہ میں نے تو کوئی بات کہی نہیں ہے ایک چھوٹے سے بچے نے جا کے ویسے ہی بات کر دی تو حضور نے اس بچے کی بات کو نظر انداز کیا صحابہ کے کہنے پہ اب اس بچے نے جب دیکھا کہ میری بات حضور نے قبول نہیں کی ہے تو اس نے جھولے پھیلا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا اللہ ان کن تو ساد فصد دکنی و ان تو کاز اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے اور اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کا اعلان کر دے یہ بچے نے جب بات کی تو ابھی اس نے منہ پہ دعا مانگ کے ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ جبری لا گئے اور کفر اباد اسلام یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی ہے محبوب انہوں نے اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر بولا ہے انہوں نے کلمہ کفر بولا ہے اس نے بات کہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس بچے کو اپنے بلایا کہا باللہ زی صدقہ ربہ من بم سب سدہ خوش آمدید جس کی سات آسمانوں سے اوپر رب نے بھی گواہی دی ہے جس کی رب نے بھی گواہی دی ہے پھر حضور نے اس بچے کے کان کو پکڑا اور فرمایا وفت ازونوں کا یا غلام وصدقہ کا رب و کا کا کا بچے تیرے کان نے ٹھیک ہی سنا تھا اور تو وہ ہے جس کی گواہی اور جس کی تصدیق میرے رب نے فرمائی اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو انہوں نے حضرت عمر بن رضی اللہ تعالی کو حمس کا گورنر بنا دیا اور پھر جب وہ فوت ہوئے تو حضرت عمر فرماتے کاش کہ میرے پاس عمر جیسا کوئی دوسرا آدمی ہوتا اور میں مسلمانوں کی محافظت کے لیے اسے مقرر کرتا اللہ اکبر تو حضور علیہ السلات والسلام کی محبت اور حضور کے ساتھ وفا کا یہ رشتہ یہ تعلق اور یہ گہرا رب اللہ تعالی کی محبت کا بندے کو مستحق کرتا ہے اللہ نے بھری بزم کے اندر اس بچے کو امیر بن رضی اللہ تعالیٰ ہو کو جھوٹا نہیں ہونے دیا تو اقبال کہتے ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا قلم تیرے ہیں جب اسلام کا نچمکتا ہے تو ایک بوڑھی عورت جس کا نام ہے زنیرا زنہ اسلام قبول کرتی قبیلہ بندو مخزوم کی لونڈی ہیں ایک عورت ایک بوڑھی ایک لونڈی کافروں نے تو اس کو مشک ستم بنانا شروع کر دیا لیکن وہ ہے کہ جتنی مار پڑتی ہے اتنا ہی نام محمد کا اور لیتی ہے میں نے کسی جگہ پڑھا اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا اس کے رسول بھرا ہوا تھا جب اس کا ذالے ماکا کوڑے مارتا نا تو وہ کوڑے کی ضرب سے گر پڑتی ہے اٹھتی ہے تو پھر حضور کا نام لیتی اس کے آقا کو بڑا غصہ آیا اس نے کوڑے کی رسی اس کے گلے میں ڈالی اور گلے میں ڈال کر کے تا دیے یہاں تک کہ اس کی آنکھیں باہر آ گئی اور جب آنکھیں باہر آئیں تو آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہی تو اس کے آقا نے کہا لات اور نے تیری آنکھوں کا نور چھین لیا تو زنیرا بولی لات اور عزہ کو تو یہ بھی نہیں پتا میری عبادت کون کرتے ہیں تو میری آنکھوں کا نور کیسے چھینیں گے تو انہوں نے کہا اچھا پھر اگر تب کو مانتی ہے تو بلانا اپنے رب کو اور بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے تو زنیرا نے یوں ہاتھ اٹھائے اور ارض کی مالک دو آنکھیں کیا سب کچھ چلا جاتا کبھی سوال نہ کرتی لیکن اب تیرے محمد کی عزت کا سوال ہے مالک میری آنکھوں کی بنائی واپس کر دے اللہ نے حضرت زنیرا کی آنکھوں میں روشنی واپس ڈال دی اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے زنیرہ کو کوڑے مارے تھے جب اسلام لائے نا تو گلیوں میں نعرے مارتے کوڑے مارتے تھے آج کیا ہوا حضرت عمر کہنے لگے اس دن میں نے آقا کو دیکھا نہیں تھا آج میں دیکھ آیا ہوں تو اقبال اپنا سارا فلسفہ ان دو لفظوں میں نچوڑ رہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں اگر حضور سے تعلق محبت کا اور رشتہ تعلق کا استوار ہو جاتا ہے تو زندگی حسین اور زندگی جاندار ہو جاتی ہے اور اگر آقا سے تعلق استوار نہیں ہوتا ہے کثرت کے باوجود بھی ہم زلیل و رسوا ہوں گی اور یہ ہمارا مقدر ہے یہ میں نے کہانی آپ کو اس دور کی سنائی ہے جس دور میں مسلمانوں کی تعداد پانچ 6 سے شروع ہوئی تین سو تیرہ تک ہوتی ہوئی آٹھ ساڑھے آٹھ ہزار اور پھر آگے بڑھتی چلی گئی اور آج ایک ارب چالیس کروڑ انسان خانمہ برباد ہیں وہ تھے تھوڑے لیکن وفادار تھے آمنا کے لال کے اور آج ہم کثرت کے باوجود اس جوہر سے خالی ہو گئے ہیں اور آج زمانے کے اندر رسوائیاں ہمارا مقدر ہو چکا ہے آج آئیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ آبرو پائیں اگر چاہتے ہیں کہ ہم عزت پائیں تو محمد عربی کی عزت کا پہرا دیں حضور کی آبرو کا پہرا دیں تو اللہ ہماری عزت اور ہماری آبرو کی حفاظت کرے گا اگر ہم حضور کی آبرو کا پہرا نہیں دیں گے اللہ کو ہماری عزت کوئی عزیز نہیں ہے ہماری عزتیں محمد عربی کی عزت کا صدقہ ہے حضور کے نام کا صدقہ ہے ہماری عزتیں اگر ہم ان کے نام پہ اپنا سب کچھ لوٹا دیں گے تو سر خرو ہیں بابراد ہیں ورنہ ضلید رسوا ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہمتے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں آفاق کے ہر ہر کوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں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 Surah <laughs> Al-Fatihah.